الحمد للہ وقافا وسلم بادین ام آباد یہ صبر کی تیسری قسم چل رہی تھی یہ تینوں قسمیں صبر کی آ چکی یہ صبر جو ہے جس صبر کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور جس صبر کو یہ اجر و ثواب ہے وہ تمام ہر قسم کا وہ تمام صبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک بڑی شرط ہے یہ صبر پھر کامیابی صبر پر ہدایت اور صبر کا اجر و سواب جو ہے وہ ہے کہ صبر ان دا صدم تل یعنی جیسے یہ مصیبت آئے اسی وقت بس سے بندہ صبر کرنا شروع کر دے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شروط البکرا کیا جو اس سے پہلے گزری ولاً اللہ ادا صحابت وبشاب اللہ ہیں اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں صبر کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے پہلے خوب وا ویلا رونا دھونا شکوا شکایت خوب سب کچھ کر لیتے ہیں نوحا ماتم سب کچھ کر لیتے ہیں جتنی شکایتیں ہو سکتی جتنا بلکہ اکوسا اوقات انسان تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی اس کا گلا شکوہ بھی لوگوں سے کرنا دیکھتا ہے نوزم یہ لیکن پھر جب ہر اعتبار سے تھک جاتے ہیں ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی یہ صبر علاوہ اور کیا راستہ اس صبر کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے اس صبر کا کوئی عزر و ثواب نہیں کیوں اس نے صبر نہیں کیا آخر میں مجبور ہو کر کے آجیز آ کر کے صبر کرنا پڑا اور ایسا صبر ہے یہ کافر بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے ایک غیر مسلم پر مصیبت آتی ہے تو رو دو کر کے سر پٹک کر کے آخر میں وہ بھی سبری کرتا ہے بھولا دیتا ہے بھول جاتا ہے انسان تو اگر ایک مسلمان نے بھی ایسا گلا شکوہ رونا سر پٹکنا ماتم کرنا سینا پیٹنا کپڑے نوچنا بال نوچنا اگر آخر میں تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے تو اس سبر کا کوئی عجر و سواب نہیں یہ سب دنیا کا ہر انسان کرتا ہے دوسرا سبر یہ ہے انسان پر جیسی مصیبت آئے وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کا حکم ہے صبر کرنا مصیبت آتے ہی تکلیف آتے ہی اس نے صبر کر لیا صبر کرتا ہے اور انا للہ ہی و انا علئے پڑتا ہے صبر آتے ہی مصیبت آتے ہی پریشانی میں گرتے ہی وہ صبر انا اناج <راجعون> بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نصیب میں ہے یہ مقدر ہے ہمارا اللہ کا یہ فیصلہ ہے اس پر خوش گلا شکو شکایت نہیں بلکہ صبر کی توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے جیسے ربنا افریقہ صبر و سبت اقدانہ قرآن کی آیت ہے اسی لیے یہ صبر جو ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے تکبیر سمجھ کر کے کہ ہمارا نصیب ہی یہ تھا اللہ نے یہی ہمارے حق میں بہتر سمجھا اب وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر رہے جو شرعی سب رہے اور جس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے اسی لیے رب العادی نے ساتھ فرمایا وبشر صابرین اللہ نئی گا سابت ہوں کون سبر کرنے والے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آئی بڑی سے بڑی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی فورن کیا پڑھتے ہیں وہ رو دھون, رونے دھونے شکوا شکایت گلا کے بجائے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں انا لا چڑھ اسی کو یہ صبر ہے یعنی اسی کو حدیث میں کہا گیا صبر و صدمت صبر مصیبت کے آتے جیسے مصیبت کی خبر سنی جھٹکا لگا اسی وقت صبر کرنا یہ اللہ تعالی کے ہاں عجر و سبب ہے اور یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے شہید بخاری کی روایت ایک مثال دیتے ہیں اس سے بات واضح ہوگی شہید بخاری کی روایت نبی علحص راسا ایک متوہ صحابہ کے ساتھ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے راستے میں آپ نے دیکھا ایک قبر ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھ کر کے سر پٹک رہی ہے رو رہی ہے بڑے محبت میں گھڑے بڑی زدہ بڑی رو رہی ہے نبی علیہ نے جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ عورت کون سی ہے تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس عورت کا ایک بیٹا مر گیا ہے یہ بیٹے کی قبر ہے اس لیے اپنے بیٹے کی محبت میں غم زدہ ہو کر کے رو رہی ہے نبی علیہ اصطراب سلام دیکھئے اتنا دیر تک اتنے دن تک روئی لیکن صبر نہیں کیا اور نہ اللہ تعالی سے اجر الصہاب طرف کیا بلکہ آ کے روتی ہی روتانا نبی علیہ صرف کو جب خبر ملی لوگوں نے بتایا کہ یہ قبر بیٹے کی ہے اور بیٹے کے یاد میں روتی ہے یہ تو آپ نے فرمایا گوڑی ماں آپ صبر کریں صبر کیجئے روئیے نہیں اتنا اللہ سل نے ساتھ نمایا تو اس کو بڑا گصہ آ گیا کہ قلم تو شب کا مصیبتی چلو چلو اپنا راستہ پکڑو جاؤ ہم کو صبر کی کا حکم دے رہے ہو اگر ہماری مصیبت تم کو پہنچی ہوتی فہین کا مصیبتی اگر آپ کا بھی تمہارا بیٹا مرا ہوتا تم میں پوچھتی کہ کیوں رو رہے ہو نہ سب نے دیکھا کہ یہ بی سک بد دماغی سے کام لے رہی ہے تو چونکہ آپ کو حکم تھا دا خاتہ محم الجاہر کہلو سلام آپ سلام کیے اور چلے گئے آپ جب چلے گئے تو لوگوں سے نے عورت سے پوچھا بوڑھی جانو کون آدمی تو سمجھا رہا ہے ہوگا کوئی ہم کو آ کر کے نصیحت کر رہا تھا اس کا بیٹا مرا ہوتا تب میں اس سے پوچھتی کہ میں جانتا ہوں میرے مصیبت کتنی لوگوں نے کہا گوریما اللہ, اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول سے کا نام سنتے ہی رونا دھونا بان بغی بڑی تیزی کے ساتھ نبی رہتے ہوئے پہنچی دروازے پہ کھڑی ہوئی جب کھولا گیا تو بری عورت ہے اللہ رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا میں اب صبر کروں گی دیکھو جملہ میں نے آپ کو نہیں لیکن ابھی بھی صبر کروں گی تو آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے صبر میں نے پہچانا نہیں تھا اس لیے صبر کر آپ کو جواب دیا میں اب صبر کروں گی میں بالکل نارمل ہو جاتی ہوں اللہ رسول یہ سات میں امی جان دیکھو وہ کتنی امی جان صبر ان دا صدمت الا جس صبر کا اللہ تعالی کے عجر اجر و ثواب ہے جس صبر کو کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ صبر ہے کہ مصیبت آتے ہی صبر کر انہ ہے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے وہ صبر کرے یہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ عجر و ثواب والا یہ صبر ہے تو صبر کے لیے ضروری ہے کہ جیسے مصیبت آئے نقصان و خسارہ پہنچے اسی وقت سنتے ہی یا دیکھتے ہی انہ علیہ راج راجعون پڑھیں اگر اللہ تعالی صاحب فرماتے اب کسی انسان نے جب تکلیف اور مصیبت آتے ہی صبر کر لیا تو اللہ اور انہ علیہ راج ان پڑھا تو اللہ کا تعالیٰ نے وہ فرمایا ایسے لوگوں کو تین چیزوں کی بشارت نمبر ایک اللہ تعالیٰ علیہ سلاواتوں بڑی کرم نوازیاں رب کی بڑی کرم نوازیاں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں بڑی کرم نوازیاں پتہ نہیں کتنی کتنی مشکلات اور پریشانیاں اللہ ان, کو ان کا دور کر دیتا ہے ان کی دور کر دیں نمبر دو ورحمتن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ دو ہو گئے نمبر تین اللہ اکبر تیسری محت حضرت امام بخاری رحمت اللہ نقل کرتے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالہ ہو آیت تلاوت کرتے ہیں کہ ببشری صابرین اللہ دین اداوت ہُو مصیبہ آلو انا لہ ان علی راجا لحم سروا تم میرم و رحما اور کہتے نعمل نعمل کہتے یہ تین چیزیں ہوں و نعم الدلا نے و نعم بڑی عجیب سی بات کہتے لوگ ذرا صبر کرنے والوں کا مقام دیکھو کتنے علیشان دونوں عدل ہیں اور کتنے جو دونوں کے علاوہ تیسرا ہے وہ بھی کتنی علیشان چیز ہے کیا مطلب ہے آپ لوگوں نے دو چیزیں ہیں ایک کیا ہے علیہم سلاۃم مرب ہے ایک نمبر دو وارحمۃ دو ان کو فاروق نے ادلان کہا ادلان کس کو کہتا ہے ادلان دو ادلے ادلے کس کو کہتے ہیں اونٹ جو ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو بوجھا لادا جاتا ہے ایسے لٹکتا ہوا تو دونوں طرف اگر بیلنس برابر ہے تبھی وہ بوجھا اونٹ پر رہتا ہے دونوں اگر سو کلو ادھر ہے اور ادھر بیس کلو کیے تو پلٹ جائے گا اسی لیے دونوں کو برابر ہونا چاہیے بوجھا اس کو کہا جاتا ہے ادل ایک ادل اور دو ادل. نیمل ادلا کتنے شان دونوں عید ہیں سمجھئے نا اور نہ سمجھ میں آئے تو آج کیریئل دیکھ لیں سائیکل کا سائیکل پر اگر پیچھے کیریل ہوتا ہے نا تو کبھی زیادہ سامان ہوتا ہے تو اس پر لکڑی ادھر آپ نے پچیس کلو سامان رکھا اور دوسری طرف مائیں طرف کتنا رکھا صرف پانچ کلو تو گاڑی چلانا مشکل تو بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر بھی بیس کلو اور ادھر بھی بیس کلو لٹک گئے نا دو ہو گئے اور ایک باقی رہ گیا کیا بیچ والا تو دس کلو اس پر آدمی رکھ دیتا ہے دس کلو اس پر رکھ دیا یا بیس کلو رکھ دیا تو ایسی ہی اونٹ پر دونوں کنارے اور ایک پیٹھ پر رکھ دیتا ہے بیچ میں تین تین بورے عام طور پر ہوئے ایک کنٹل ادھر ایک ادھر اور ایک اوپر یہ دونوں ادل ہیں اور وہ جو الاوہ ہے کون سا اوپر عمر فاروق و نعم ادلانوا لوگو یہ دونوں صبر کرنے والوں کو اللہ نے تین چیزیں بیان کی دو ادلان ہیں اور ایک کیا ہے ہے ادلان کیا ہے الام کی سلاوات رب ہیم صبر کرنے والوں پر صلوات ہے ان کی رب کی یعنی رب کی کرم نوازیاں ہیں ایک, ایک طرف ہو گیا اور دوسری طرف کیا ہے رحمتون رحمتوں کا دروازہ کھولتے مہربانیاں ہیں دو ہو گئے اور ان دونوں سے بڑی چیز اول اک ہومل اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا گواہی دے دی کہ یہ جس نے صبر کیا سمجھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے تو ہدایت کی گواہی دے دینا جس انسان نے مصیبت آتے ہی صبر کر لیا اللہ تعالی نے تین کرم کیا ایک تو دو عید رہے ایک کرم نوازیوں کا دروازہ ایک مہربانیوں کا دروازہ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو علاوہ ہے وہ نئے علاوہ اور کیا خوب ہے وہ جو علاوہ ہے یعنی علاوہ سے مراد اللہ تعالی نے اس کے شہادت دے دی اس کی اور سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہدایت پا چکا ہے ا ہدایت ہی کے سارے آدمی پریشان یہ الشراط المستقیم اور جس نے صبر کیا لیکن کب صبر کیا مصیبت آتے ہی رو دھو کر کے پریشان ہو کے آج ہی آ کر کے نہیں کیا سبر کرنا ہی پڑتا ہے نہیں اس سبر کا نہیں جس نے اول ہی میں مصیبت آتے ہی صبر کیا تو اس کے لیے نئے اطلاع و دو مہربانیاں مہربانی کرم نمازیاں ہیں اور ان دونوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس پر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے پر قائم ہونے ہدایت پا جانے کی سرٹیفکیٹ اور گواہی دے دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیغوں سے فرمائیں باقی انشاءاللہ اگلے درس میں قول قولی لہٰذا واسط فراہ کلی دما تو ہوئی رہی